نابینا شخص امامت کروا سکتا ہے نابینا شخص جو ہے وہ امامت کر سکتا ہے لیکن اس میں ہمارے فخر نے لکھا کہ ایک اس میں آدمی ان کے ساتھ رہے یعنی اس کو لے جانے میں لانے میں پاکی ناپاکی کی نگرانی میں لیکن نابینا ہونا امامت سے نہ اہل نہیں نابینا اگر کوئی آدمی امامت کرے تو اس کی امامت جائز ہے